اسلام ہی کیوں شمالی امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والے احباب کرام میں آپ کو یہاں شرق اسلامی بلاد عرب اور ساحل خریر سے اسلامی سلام بھیج رہا ہوں اسلام کا سلام ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری شدید خواہش تھی کہ میں جسمانی طور پر آپ کے درمیان ہوتا جیسا کہ قلبی طور پر اپنے آپ کو آپ کے درمیان اور آپ کے ساتھ پا رہا ہوں میری تمنا تھی کہ میں وہاں پہنچ کر ان نورانی چہروں کو دیکھتا جو نور ایمان سے منور ہے ان میں سے بیشتر کو میں پہلے سے جانتا ہوں اور للہ فلاح ان سے محبت کرتا ہوں میری آرزو تھی جب کہ آپ لوگ ان ریاستوں کے دور دراز علاقوں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے جمع ہو رہے ہیں تاکہ اللہ کے کلمہ اس کی اطاعت اور اس کی دعوت کی نصرت کی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے میں بھی ان حسین لمحات میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان پاتا میرے عزیز بھائیو بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا ایک ایک قدم جو اس راہ میں اٹھا ہے اور ایک ایک پیسہ جو آپ نے اس راہ میں خرچ کیا ہے وہ سب کا سب ہی سبیل اللہ شمار ہوگا اور اس کا پورا حساب آپ کو اللہ کے پاس نیکیوں کی تول میں ملے گا آپ سے پہلے کے مجاہدین کے بارے میں اللہ تعالی نے کیسی سچی بات فرمائی ہے اور جو کوئی چھوٹا اور بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اچھے عمل کا اچھے سے اچھا بتا دے آپ نے کانفرنس کے لیے جو موضوع اختیار کیا ہے وہ در اس, اس بڑے سوال کا جواب ہے کہ اسلام ہی کیوں ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہیں ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے تاریخیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکے ہم پوری دنیا انسانیت کو اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنی بے چینی اور عذاب سے باہر آ سکے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد الہی نظام ہے جو انہیں ہدایت کی راہ بھی دکھاتا ہے اور سعادت و بختی کی ضمانت بھی دیتا ہے لیکن آج ہمارے گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے ہم مسلمان اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کیوں دے اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے ہم اپنے آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اسلام کے دعوے دار تو ہیں لیکن نہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہے اور نہ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ نہ ہماری زندگی وہ اسلامی زندگی ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسلام نہ ہمارے ذاتہ حیات میں ہے نہ ہمارے نظام تربیت میں۔ ہماری تہذیب و ثقافت اسلام سے یکسر کھالی ہے۔ ہمارے ذراعہ ابلاغ پر اسلام کی کوئی چھاپ نہیں ہے۔ ہمارے انفرادی و اجتماعی معاملات میں اسلام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ہمارے سماجی رسم و رواج اور ہماری زندگی کے سارے ادارے اسلامی روح اور اسلامی شان سے خالی ہے ہم اسلام کے کنارے پر زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئے سرے سے مکمل اسلام کی طرف رجوع ہوں یہ حقیقی اور مکمل رجوع اس لیے ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر ہم نہ تو صحیح معلوم میں اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہیں اس دین کی حقانیت دنیا کے سامنے واضح کر سکتے ہیں صرف اسی صورت میں ہم اس نعمت سے بہریاب ہو سکیں گے جس کا اللہ شانو نے ہمارے لیے ارادہ فرمایا ہے لکم دینا المائدہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے نے اسلام کو بحث طریق زندگی پسند کیا ہم جب مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو دراصل انہیں اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں ہم مسلمانوں کو عصر نو ایک ایسی حقیقی اور مکمل اسلامی زندگی کے آغاز کی دعوت دیتے ہیں جس میں عقیدہ اسلامی کی رہنمائی ہو اور شریعت اسلامی کی حکمرانی ہو ہمارا مطلوب دراصل یہی اسلامی زندگی ہے ہم ایک ایسی مکمل اسلامی تہذیب کے زیر سایہ زندہ رہنا چاہتے ہیں جو اسلامی عقیدے سے رہنمائی حاصل کرے اور اسلامی شریعت کی حکمرانی کو تسلیم کرے اور جس کے سارے افکار و اعمال اسلامی ذات اخلاق کے دائرے میں ہوں جس کے ہر عمل کا محرک اسلامی جذب و احساس ہو جس کا ایک ایک فرد اخوت اسلامی کے رابطے سے مربوط ہو یہی وہ اسلامی زندگی ہے جو در اصل ہمارا مقصود ہے اور ہم اسی اسلامی تہذیب کا احیا چاہتے ہیں یہ ایک ربانی اخلاقی انسانی اور عالمگیر تہذیب ہے اور ہم اسی تہذیب کے دائیوں علم بردار ہیں